چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برامان کافر